سلام وعلا سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بےحد جیسا بالکل آیا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے کوئی بھی بات جس کے نہ ہر نہ پاؤں اڑی اڑتی کہیں سے سنی اور جیسے سنی ویسے ہی آگے بیان کر دی دین اسلام کو یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جو بات بھی سنتا ہے وہ آگے کر دیتا ہے جو بات بھی سنتا ہے آگے کر دیتا ہے تحقیق کیے بغیر تو وہ بندہ خود جھوٹا ہوتا ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے تو ہمارے معاشرے میں تو اس سے بھی آگے بلکہ بہت ہی زیادہ آگے جھوٹ پھیلا ہوا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بڑے شدت کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی ہے آپ ایک مرتبہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا الشراق و اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے وہ حقوق اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیلا گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے آپ نے یہ دو باتیں بیان کی آپ پیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہاں جالا تھا یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد آپ پیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر آپ فرمانے لگے الا و قول زور و شہادت الزور خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گنا ہو میں سے بہت بڑا گناہ ہے کما زالا یوکر ری روحا ہٹا کلنا اور آپ نے یہ بات اتنی بار دہرائی اتنی بار دہرائی کے ہم خواہش کرنے لگے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں یعنی جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیلا گنا ہو میں سے بہت بڑا گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بیان کرنے کے لیے دو کام کیے ایک کہ آپ پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے اس جملے کو بار بار دہرایا کہ جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ تو انہیں گناہوں سے پاک فرمائیں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا گوارہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ علی حدیث, حدیث کے راوی ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں خواب و خاطر یہ تو تباہ و برباد ہو گئے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جن کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے کلام کرنا گوارا نہ کرے ان کو گناہوں سے پاک نہ کرے اور ان کے لیے دردناک آداب ہے یہ بندے ہیں کون آپ نے فرمایا المننان نیکی کر کے احسان کر کے جتلانے والا دوسرے نمبر پہ فرمایا ولمف بل اپنی شلوار چادر کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا تیسرے نمبر پہ فرمایا ون فیصل آتا ہو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سودے اور سامان کو بیچنے والا جھوٹ بول کے اپنا سامان اگر کوئی بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے صرف سودا بیچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ قیامت والے دن کلام نہیں فرمائیں گے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور اس کے لیے دردناک ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ان کو اختیار حاصل ہے معلوم یف طریقہ جب تک یہ جدا جدا نہ ہو جائے جب تک یہ دونوں اکٹھے رہیں بیچنے والا خریدنے والا جب تک ساتھ ساتھ رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں ان کو اختیار حاصل ہے چاہے وہ سودے کو قائم رکھیں یا رد کر دیں خریدار اس نے کوئی چیز خریدی ہے دکان پہ کھڑا کھڑا چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے دکاندار وہ اس بات کی جرت نہیں رکھنی چاہیے اس کو کہ وہ انکار کرے کہ میں یہ واپس نہیں لیتا اور اسی طرح بیچنے والا سودا بیچنے کے بعد خریدار اس کے پاس جب تک ہے وہ چاہے تو خریدار کو اس کی رقم واپس لوٹا کے اور اپنا سودا اس سے واپس لے لے دونوں کو اختیار حاصل ہے معلوم یفتار پاس جب تک یہ دونوں جدا جدا نہ ہو جائیں ان سادا کا بھیا نا بوری کالا ما اگر یہ دونوں سچ بولیں اور بات کھڑی کریں اللہ تعالی ان کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے خریدار کو بھی فائدہ ہوتا ہے بیچنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ ان کازاب و اور اگر یہ دونوں جھوٹ بولیں بیچنے والا خریدنے والا جھوٹ بولیں و کاتا اور بات کو چھپائیں دھوکا دینے کی کوشش کریں مو ایک بارہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کے اندر برکت کو ختم کر دیتا ہے تو جھوٹ بول کر کوئی چیز خریدی جائے گی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی بیچنے والا جھوٹ بول کے اگر کوئی چیز بیچے گا تو اس کی تجارت میں بیچنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی حدیث وحیل اللہ سما ویسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو ایسا آدمی تباہوں برباد ہو جائے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بات کرتا ہے مقصد کیا ہے کہ لوگ میری بات سن کے ہنس پڑے اس طرح کا لوگ لطیفے جھوٹے ایک دوسرے کو میسج سینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں مقصد صرف ہنسانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار بد دعا فرمائی ہے فرمایا وہی اللہ سما وحی اللہ یہ تباہ ہو جائے آلاپ ہو جائے برباد ہو جائے جو آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور پھر اگر یہ جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کالا علیہ مالم افل فلی بقاعدہ جو آدمی میرے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی کہتا ہے یہ نبی صلاحت واللام کا فرمان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے حالانکہ آپ نے کہی نہ ہو تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے منقاز علیہ متحمد جو بندہ جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے پر یہ سب وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا رہے اللہ رب العالمین کو جھوٹ کسی صورت بھی گوارہ نہیں ہے برداشت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کے اوپر بڑی صدا اور بڑی رکھی ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائے کانا منافق خالصا وہ خالص پیور قسم کا منافق ہے پمن کانا فی واحد ہننا اور جس بندے کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک عادت ہوگی کا نت فی خلا تمن تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی ہٹا یادہ جب تک وہ اس عادت کو چھوڑے گا نہیں تو اس کے اندر وہ منافقت کی ایک شک ایک عادت اس کے اندر پائی جائے گی وہ کیا ہے ادا حجا سا وہ آدمی گفتگو میں جھوٹ بولے وہ ادا احدا غادا راہ کرے تو دھوکہ دے وعدے کی خلاف ورزی کرے وہ سمینا خانہ اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے وہ ادا خاصانہ خاجا اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں نکالے یہ چار عادتیں اگر کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ خالص منافق ہے اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک نشانی کسی بندے کے اندر ہے تو اس میں نفاق کی منافقت کی ایک علامت موجود ہے جب تک وہ اس کو چھوڑے گا نہیں اور اگر غور کیا جائے تو ان چاروں کی چاروں باتوں کا تعلق جھوٹ کے ساتھ ہے کسی کو اگر گالی دے گا تو ظاہری بات ہے کہ کسی کی ماں بہن پر جھوٹا الزام لگائے گا اور اگر امانت میں خیانت کرے گا تو خیانت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولے گا کہ آپ نے یہ چیز مجھے دی نہیں تھی یا اس کے اندر کمی کر کے کہے گا کہ تھی ہی اتنی خود حلم کر کے کہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو خیانت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا اور اگر کسی نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا پھر بھی جھوٹ ہی, ہی بولے گا اور گفتگو کے دوران جھوٹ بولنا تو ویسے ہی جھوٹ ہے یعنی مختصر یہ کہ اگر کسی آدمی میں جھوٹ ہر لحاظ سے داخل ہو جائے تو وہ بندہ خالص منافق ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی توفیقہ فرمائے اماں توفیقی اللہ بلّا اے ہی تو کل